قابل غور لمحہ اب اس قانون کی روشنی میں ہر آدمی اپنے آپ کو پرکھے وہ مفکر بھی جو جہاد کے فضائل کے قائل ہیں مگر ان کے نزدیک جہاد کی شرائط پوری نہیں ہوئیں اور وہ یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ اگر جہاد ہوا تو ہم ضرور نکلیں گے کیا وہ اتنی تیاری رکھتے ہیں کہ جہاد کے میدان میں کھل کر دشمن کا مقابلہ کر سکیں گے ہرگز نہیں بلکہ ایسے لوگوں کے دلوں میں کبھی وسوسے کے طور پر بھی یہ نہیں آیا کہ انہوں نے کبھی عملی جہاد کرنا ہے بلکہ انہوں نے جہاد کو ایک علمی فکری مسئلہ بنا کر صفحات کے صفحات لکھ ڈالے کیسٹوں کی کیسٹیں بھر ڈالی ہیں مگر خود عملی جہاد نہ کرنا چاہتے ہیں نہ دوسروں کو اس میں جانے کی ترغیب دیتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس جہاد کی کوئی تیاری ہے کہ اگر ان کی خود ساختہ شرائط پوری ہو بھی جائیں تو وہ جہاد میں جا سکیں بہرحال اس قرآن اصول سے جہاد کی تیاری کی اہمیت معلوم ہوئی کہ بغیر تیاری کے کوئی ارادہ بھی قابل قبول نہیں ہے بلکہ جب جہاد کا ارادہ ہوگا تو کسی نہ کسی قسم کی تیاری ضرور شروع کر دی جائے گی